الحمد للہ وقفا علی اللہ الذین صفا بات چل رہی تھی اس سے پہلے کہ علم کو عمل قرار دیا گیا ہے علم وہی ہے جس پر عمل کیا جائے وہی علم نافع ہے جیسے کہ نبی رہ سراف سامنے پیشین گوئی کی, کی علم ہو جائے گا جب لوگوں نے کہا یارسدہ علم کیسے اٹھے گا تو ہم پڑھتے ہیں اپنے بال بچوں کو پڑھاتے رہیں گے تو نے فرمایا دیکھو یہ تو سارا کے پاس علم تو لیکن عمل نہیں کرتے کیا نتیجہ نکلا ایک زمانہ ایسا ہے جو تم لوگوں کے پاس بھی علم تو ہوگا لیکن تم علم پر عمل نہیں کرو گے لتا ان مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ کا نا قبل کو شیبرام بے شیبر بیرا جو اللہ, اللہ فنٹا اپنی آنکھوں دیکھو یہ تو بات ہو گئی ایک مرتبہ ایک مرتبہ یہی حدیث جو میں نے میں بیان کر رہا ہوں ایک مرتا اس حدیث کو ایک صحابی بیان کر رہے تھے حضرت جبیر بن نفیر تابے ہیں وہاں موجود تھے انہوں نے حدیث سنی تو بڑا تعجب ہوا ان کو ایسا بھی ہوگا ایسا بھی ہوگا کہ ہم لوگ ایسے بھی مسلمان پیدا ہوں گے کہ علم رکھتے ہوئے عمل نہیں کریں گے بڑی تعجب کی بات ہوئی ان کو تو انہوں نے کہا وہ اطمینان نہ ہوا گئے دوسرے صحابی سے ملے دوسرے صحابی سے ملے کہا آپ کے بھائی کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے کہا کیا ہوا کہا تمہارے بھائی فلاں بھائی حدیث سنا رہے ہیں اللہ برد انہوں نے کیا کہا ہمارے بھائی نے جو حدیث سنائی بالکل صحیح حدیث ہے علم ہوگا لیکن یہود و نشارہ کی طرح ہم مسلمان اس امت سے بھی علم علم ہوگا لیکن اس امت سے بھی عمل اٹھ جائے گا لوگ قرآن و حدیث پڑھیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے عمل اٹھ جائے گا صرف علم ہوگا صرف تم کو بتاؤں کہ سب سے پہلا علم کیا اٹھے گا اب صحابی بھی علم کو کیا کہتے ہیں عمل اب صحابی کا نام کے بارے میں سنیں صحابی کہتے ہیں تم کو بتاؤں کہ سب سے پہلا علم کیا اٹھے گا کا اچھا بتائیں کا الخشو نماز کا خوشو او خوشو پھر کہتے ہیں، یہاں تک کہ جمعے کے دن میں مسجد میں داخل ہوگے مسجد پوری بھری ہوگی محلے کے مسلمانوں سے لیکن لا ترا سیا رج الن نمازیوں سے مسجد بھری ہوگی جمعے کے دن لیکن ایک آدمی بھی خوشو کے ساتھ نماز پڑھنے والا تم کو نظر نہیں آئے گا دیکھو صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ ہاں حدیث میں علم سے مراد کیا ہے عمل ہے اس لیے بہت سارے نصوص ایسے ہیں جن میں یہ اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے علم کے مطابق عمل ہونا بہت ضروری ہے علم وہی ہے جس, جس پر عمل کیا جائے اور اگر کوئی انسان بدبختی علم تو ہے لیکن اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کے بڑا بد وقت ہے بہت بڑے عذاب کا وہ مستحق ہوتا ہے اسی لیے قرآن پاک رحم کے حکم دیا یا ایب الدین لما تقولون مالا تفلون سب سے پہلے تو ہمیں اس آئے پر نگاہ ہونی چاہیے کہ علم جو ہم ہے جو علم کی باتیں کرتے اتنا اس علم پر عمل بھی ہونا چاہیے نبی علیہ السلّہ السلام کی حدیث ابو الاسلمی ردی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ سرسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ مسل اللہ آ فرما رہے ہیں مسل اللہی اللہ مناسرہ وہ انسان افس ہو وہ انسان وہ انسان جو اپنے علم سے کی وجہ سے لوگوں کو تو خیر کی باتیں بتا دیتا ہے لوگوں کے سامنے بیٹھتا دین کی باتیں کرتا ہے لوگوں کو دین کی باتیں تو بتاتا ہے خیر کی باتیں بتاتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے علم ہے اور ایسا علم ہے کہ لوگوں کو بتا بھی رہا ہے لیکن اپنے علم پر خود عمل نہیں کرتا اپنے علم کے مطابق نبی علیہ سرا فرماتے ہیں ایسا انسان جو خود تو عمل نہ کرے بلکہ دوسروں کو بتاتا رہتا ہے مجلس میں جہاں بیٹھے گا بڑی لمبی لمبی باتیں علم کی کرے گا لیکن عمل پر خود علم پر عمل نہیں کرتا تو آپ نے چاہتے اس کی مثال ایسی ہے اللہ اکبر اس چراغ کے مانند ہے کہ چراغ خود اپنے آپ کو جلاتا ہے اور دوسروں کو روشنی دے رہا ہے دوسروں کو روشنی تو دے رہا ہے لیکن خود عمل نہیں کر رہا ہے. عمل ہونا چاہیے اسی لیے واللہ اللہ صحیح بخاری وغیرہ اس حدیث کو ذہن میں رکھا ہے جائے کتنی عجیب سے حدیث نبی رہسلام رماتے ہیں کہ آمد کے دن ایک شخص کی اتڑیاں جو ہوں گی جہاں میں جلتا ہوگا اور اس کی اتڑی جو ہے وہ اتڑی سمجھتے ہو نا جو ہوگی وہ زمین پر گری ہوگی لیکن ایسا نہیں گر گئی کنیکشن جڑا ہوگا ہو. لٹکی ہوگی زمین پر جڑ اور وہ اسی جہنم کے اندر جس طرح سے اللہ سے فرمایا تیلی کا بیل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تیلی کا بیل کبھی دیکھا تو دکھا دوں تیلی کا بیل آ بیل نہیں یہ تو تمہارا بیل ہوگا ہمارا تیلی کا بیل تیلی کا بیل وہ جب تیل نکالتا ہے تو ایک مشین بناتا رہتی ہے مشین کو گاڑ دیتا ہے اور کڈھا کھود دیتا ہے بیل اس کے اندر اتارا جائے گا اور بیل کے آنکھ پر اس طرح سے پٹی باندھ دیتے ہیں کہ اس کو لفٹ رائٹ دائیں بائیں کچھ نظر نہ آئے بس اس کو اپنا ہی راستہ نظر آئے گول گھومنے کا دن بھر اسی میں وہ گھومتا رہتا اس کو کہا جاتا تیلی کا بیل وہ مشین ہے اسی کے اردو میں گھومتا رہتا ہے چاروں طرف ابھی اپنے برسگیر میں کبھی کنویں سے پانی نکالنے کا بھی ایک ایسی مشین ایجاد کی گئی تھی گھومتا رہے وہ ہے تیلی کا بیل اتنا چلاتا ہوگا اتنا سخت ادا اتنا چلاتا ہوگا شور مچاتا ہوگا اور اس کی اتڑی میں ایسی بدبو ہوگی کہ سارے جہان پریشان ہو جائیں گے سارے جہان اپنا جلے وہی پریشانی کیا کم ہے اب یہ پریشانی اور ہو گئی اس کے چیخنے چلانے اس کی بدبو بہت ہی زیادہ شور مچا رہا ہے پوچھا گیا یہ حالت اس کی ہے جنتیوں کو ہوا کہ چلو ذرا استاد کو ڈھونڈے بڑی اچھی اچھی باتیں ہم کو بتاتے رہے دیکھیں کہاں آئے تو دیکھنا چاہیں گے جیسے قرآن قرآن میں ہے کیا تم دیکھنا چاہتے ہو وہ جب دیکھیں گے تو جنتی کبھی کبھار اپنے ملنے جلنے والے جہنمیوں کو دیکھنے کی تمنا کریں گے جیسے سوریہ مدر کے اندر آئے ہاں جاتی تو ماشاء کا کمفیسا کرانا میں جلتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے پوچھیں گے ماں سال کا کنف ایسا کیوں تم جہنم میں لے اور اسی طرح سے فہل ان تم کیا تم اپنے جہنمیوں کو دیکھنا چاہتے ہو قرآن پہ جنتی جب دیکھیں گے کہ ان کا استاد ان کا مورنا ان کا عالم جو ہے وہ اس طرح سے جہانو میں گھوم رہا اتری گری ہوئی ہے بدبو دار شور مچا رہا ہے چلا رہا ہے تو سارے جہنمی کہیں کہ جنتی کہیں گے ارے صاحب کیا ہوا آپ ہی کے علم سے تو فائدہ اٹھا کر کے ہم لوگ جنت میں گئے عمل کیے واہ وقبر علم ہم نے کس تم نے تم سے سیکھا تھا اور اسی علم پر عمل کر کے ہم جنت میں گئے اور ہمارا سکھانے والا تم جہان میں کیا بات ہے تو کیا جواب دے گا روتے ہوئے کن تو آمر کم ولا آتی نیک عمل کا حکم نیکی کا حکم میں تم کو دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا نیک باتوں پر ہم بتاتا کہ عمل کرو لیکن میں خود نہیں عمل کرتا تھا وہ کن تو انہا آتی اور برائیوں سے تم کو ہم روکتے تھے اور خود برائیاں ہم کرتے رہے یہ ایسا انسان جس نے اپنے علم پر عمل نہ کیا ہو اتنی شدید وعید عید آپ نے ساتھ فرمایا مسل الدی الناسال خیر اس انسان کی مثال جو لوگوں کو خیر کی باتیں تو بتاتا ہے لیکن خود خود اپنا جو ملا ہے وہ عمل نہیں کرتا اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے لا پرواہی کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے چراغ اپنے آپ کو جلا دے رہا ہے اپنے آپ کو جلا دے رہا ہے اتنی قربانی چراغ دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو جلایا لوگوں کو تو روشنی ملی لیکن خود اپنا اندھیری ابھی ہے اپنے آپ کو جلا دیا تو اپنے آپ کو جلا کر کے لوگوں کو روشن کر رہا ہے یہی مثال ان شرط کی ہے جو علم کے سے کچھ لوگوں کو تو فائدہ پہنچا دیتا ہے لیکن خود اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا اللہ اکبر اسی طرح سے اور بہت ساری روایتیں ہیں نبی علیہسرآسام کے ایک حدیث حضرت عمر ابن خطاب عمران ابن حسین اور بہت سارے صحابے کرام نام سے مروی ہے اللہ رسول نے فرمایا ان دونوں صحابے سے مروی ہے کہتے ہیں عمر عبد خطاب اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کہ اللہ کے سلساط و اخ و فم اخاف علیکم ان اخ و فما اخاف و علیکم بادی کل مناسق علی ملسان آج اس حدیث کو سنیں اور آج کا ماحول اور حالات دیکھیں اللہ امنا اخ و فما آخاف علیہم اے میرے امت کے لوگوں سب سے زیادہ مجھے تم پر کسی چیز کا خوف ہے سب سے زیادہ مجھے اگر تم لوگوں پر کسی چیز کا خوف اور خطرہ ہے کہ میرے جانے کے بعد تم اس خطرے, خطرے کا شکار ہو جاؤ گے سب سے زیادہ مجھے جس بات کا ڈر ہے کہ میرے بات برائی اور خطرناک کی متلا ہو جاؤ, جاؤ گے وہ کیا ہے کل منافقن علی ملسان کل منافقن علیم اللسان ہر منافق علی اللسان سے بڑی عجیب سی بات ہے کل منافق ہر منافق منافق اور وہ بھی علیم اللسان ہو منافق کس کو کہتے ہیں اصل میں منافق کہتے ہیں جس کا ظاہر اور باطم یکساں ہو زبان پر کش اور دل میں کش اس حدیث میں اللہ رسول منافق اس عالم کو کہا ہے کہ زیرے میں علم تو ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا کل مناسب منافق ہے اللہ اکبر جو انسان اپنے علم پہ عمل نہ کرے اس کو منافق قرار دے دے اللہ رسول منافق کی تصویریں کل منافق ہر منافق پر جو دعوی ایمان کا علم کا تقوا کا کرتا ہے لیکن لوگوں میں فساد پھیلاتا ہے عمل نہیں کرتا حق نہیں بیان کرتا اور وہ بھی اس وقت جبکہ زبان کا تیز اور ترار ہو منافق ہو اور علیم الشان ہو یعنی عالم بھی ایسا جو اپنے علم پر عمل نہ کرے اور زبان کا بڑا تیز بات کہنے کا سلیقہ بڑا اچھا زبان بات کی تیز گفتگو میں بڑا آگے بڑا باتونی تیز سرار اسلوب باطل چیز کو بھی اچھائی میں سمجھانا چاہے تو سمجھا دیتا ایسے انسان کا سب سے زیادہ خطرہ تم لوگوں پر ہے کہ وہ آ کر کے تم کو کیا کر دے گا وہ برباد کرے گا اور تقریباً آج غور کیا جائے تو یہ بہت بڑا فتنہ دنیا میں آیا انسان عالم نہ ہو یا عالم ہو بد عمل ہو کیوں یہاں منافع شمرات کیا ہے عالم بد عمل عالم ہے لیکن اپنے علم کے مطابق کو عمل نہیں کرتا عالم ہے بد کردار ہے بد عمل ہے اب ہر آدمی دیکھے کیا صاحب ہے نا وہ مولانا ہے عالم کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ پوشیدہ بد عمل بد کردار ہو حق کو چھپانے والا ہو لوگوں کے سامنے ڈرامائی انداز سے پیش آئے تو لوگ تو اس کو فرشتہ سمجھتے عالم ہے فلاں جگہ کا فارغ ہے فلاں کا شاگرد اتنا بڑا عالم ہے ہو سکتا ہے اتنی کتابیں لکھی ہیں اللہ اکبر ان تمام چیزوں سے عوام متاثر ہو کر کے اسی کو اپنا ایک مقتدہ اپنا پیشوا بنا لیں گے اور اسی کی باتوں کو حجت بنائیں گے علیم ملسان وہ بھی جبکہ کی چاہو زبان کا بڑا ماہر زبان کا بڑا تیز ہے گفتگو کرنے میں بڑا ہی چالاک ہو ایسے انسان کا سب سے زیادہ خطرہ ہے ان تمام حدیثوں کو بازار میں تمرانی نے نقل نے, کیا اور ساری حدیثیں صحیح ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے علم کے مطابق عمل کرنے کے توفیق سے فرمائے